شریت کے لیے تو پہلی کا نام کیا ہے شروط الفیو اور دوسری کا نام کیا ہے کہ روش بھائی دیکھیے دوسری کا نام کیا ہے اشروط فل بیو, بیو فرق سمجھ رہے ہیں پہلی ہے شروط البیو دوسری ہے اشروتفل بیو شروط البیو کیا ہے وہ شرائط جو شریعت نے پیر کی صحت کے لیے مقرر کی ہے قرآن و حدیث میں کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں ان شرائط کی موجودگی میں آپ کی بہ صحیح ہوگی درست قرار پائے گی اور اگر وہ شرائط نہیں ہوں گی تو آپ کی بہ درست قرار نہیں پائے گی بلکہ غلط قرار پائے گی تو وہ شروط جو شریعت نے بیان کی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اشروت شرعیہ بریکٹ میں کیا لکھا ہے شری شرائط تو یہ ہے شروط البیو اور دوسرے نمبر پہ اشروت الفل بیو جن کے بے میں وہ شرائط جنہیں فریقین یا ان میں سے کوئی ایک اپنے فائدے کے لیے لگاتا ہے وہ انہیں اشروت الجا کہتے ہیں یعنی کہ بیکنڈ میں کیا لکھا ہوا ہے ودی شرائط ان کی میری طرف سے ہیں آپ کی طرف سے میں اور آپ جب بے کرنے لگے ہیں تو ہم نے کوئی شرط لگا دی ہے تو یہ ہے اشروت فلپیو اب اس کی شیخ صاحب نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں بات کو سننے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ یوس راتو پھر بئی ان یقون او مدون لہو کہ بی کون منعقد کر سکتا ہے یا مالک یا کون معدون لہو جس کو اجازت دی گئی ہے اب بینی شرط ہے جی بین کی ایک شرط یہ ہے بے مالک کی طرف سے ہوگی یا اس کے وکیل کی طرف سے ہوگی اس کے نمائندے کی طرف سے ہوگی یہ شرط شری شرط ہے کہ جادی شرط ہے یہ شری شرط ہے یہ شریف کی طرف سے ہے اچھا اب ایک اور مثال کہ ایک فریق دوسرے فریق سے کہہ رہا ہے رسول اللہ بھائی دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں ابھی اور کلبئیتا ان شرطی انت شہرن میں یہ گھر آپ کو بیچتا ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ ایک مہینہ اس میں میں رہوں گا ایک مہینے کے بعد خالی کروں گا اب یہ شرط کون لگا رہا ہے بائے بیچنے والا تو یہ شری شرائط ہوئی یہ وبی شرائط ہیں جالی شرائط ہیں اشروف اور تو ہمارا جو ابھی قاعدہ ہے قیدا کیا تھا جی بڑی سلجیت بھائی قیدا کیا ہے دیکھیے ذرا طالیباہ تو بس کہ شروع میں اصل یہ ہے کہ شرط لگانی مباح ہے اور شرطیں لگانی یہ درست عمل ہے اچھا اب یہاں اس قاعدے میں کون سی شروع کی بات ہو رہی شریف شروط کی کہ جالی شروط کی جالی کی بات ہو رہی ہے ودی شرح کی بات ہو رہی ہے جو شریعت کی شروط ہے وہ اس کے بارے میں قیدا بحال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ پہلے سے طے ہے جی آپ شیر سب یہاں پہ سوال کرتے ہیں ہمیں بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا کوئی بے شری شرط کے بغیر صحیح ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی بالکل نہیں ہوگی لیکن کیا کوئی وے جالی شرط ودی شرط کے بغیر صحیح ہے صحیح ہے بالکل صحیح ہے اگر فری کیم میں سے کوئی بھی شرط نہیں لگاتا اور بے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ شری شروط اور جالی شروط میں کیا فرق ہے شری شروط جو ہیں ان سے بے کا کوئی بھی معاہدہ خالی نہیں ہوگا اور جو جالی شروط ہیں ممکن ہے کہ وہ کسی بے میں نہ ہو اور کسی بے میں ہو بھی سکتی ہیں اور شری شرائط جو ہیں کہتے ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں اور جو شرائط جالی اور ودی ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کہیں غلط تو نہیں ہے ان کو چیک کرنا پڑے گا مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں ایک گھر کے بارے میں بیع ہونے لگی ہے اور بیچنے والا کہتا ہے کہ میں آپ کو گارج شرط پہ بیچوں گا کہ آپ یہاں پہ گانوں کی ایک دکان بھی قائم کریں گے ایک شاپ ہوگی آپ کی اس گھر کے نیچے جس میں کیا ہوں گے موسیقی موسیقی کے آلات ہوں گے میوزک کے آلات ہوں گے یہ شرط اس لگائی ہے اب یہ شرط کیسی ہے صحیح ہے کہ غلط ہے ہاں یہ غلط ہے کہنے کا مطلب یہ کہ جو وضعی شرائط ہیں جالی شرائط ہیں ان کی چیکنگ ہوگی ان پہ غور کیا جائے گا کہ شریعت کے مطابق ہیں یا خلاف ہیں اور وہ شرائط جو شریر کی طرف سے ہیں وہ تو ضروری ہیں اور وہ بالکل صحیح ہیں اچھا جی اب علماء کرام کے تین قول ہیں یہ جو وضی شرائط ہیں جالی شرائط ہیں ان کے معاملے میں علماء کرام کے تین قول ہیں اور آپ کے پاس تینوں مذکور ہیں پہلا قول کیا ہے جی بیٹا پڑھیں آپ کو کے رس، رس، رس کے جو نو جی یہ پہلا قول ہے تو اب اس قول کے مطابق اصل کیا ہے کہ شرط لگانی جائید ہے کہ منع ہے اصل یہ جو پہلا قول ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ شرط لگانی منع ہے اللہ یہ کہ کوئی ایسی شرط ہو جس کے جائز ہونے پہ کوئی نسل ڈال کرے کون ڈال کرے نص کوئی نس قرآن کی نس ہو حدیث کی نس ہو کوئی نس ڈال کرے اور یہ جو مذہب ہے یہ ظاہریہ کا ہے کن کا مذہب ہے ظاہریہ کا اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کن میں شامل ہونا ہے میں <ambiente> ایک مثال آپ کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو لڑکی والی نکاح میں شرط لگا رہے ہیں کہ آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکیں گے جی تو یہ فیصلہ چھوڑ دیں شیخ صاحب کے پر وہ آگے تک فیصلہ کریں گے لیکن سوال میں نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے اس کے مطابق اب آپ چلتے رہیں اچھا جی. تو کہتے ہیں کہ زہریہ کے ہاں اصل یہ ہے کہ ہر شرط باطل ہے کوئی بھی شرط آپ لگائیں وہ باطل ہے سوائے اس شرط کے جس کے درست ہونے کا پتہ ہمیں کتاب و سنت کی نس سے شرط ہے تو دلیل اس شرط کی تلاش کی جائے گی جس کو آپ درست کہنا چاہ رہے ہیں باقی جس کی دلیل نہیں ملے گی ہر شرط کیا ہے باطل ہے اچھا یہ دوسرا کال کیا ہے جی یہ کون سا ہے پڑھیں گے جی ہاں یہ دوسرا قول ہے کہ بے میں کوئی بھی شرط لگانے کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ ایسا کرنا ممنوع ہے الا یہ کہ کوئی دلیل اس کے جواب کے دلال کرے کیا فرق ہے پہلے قول میں دوسرے کال میں ہاں پہلے قول میں تھا نقص ملنی چاہیے اور دوسرے میں کوئی نہ کوئی دلیل مل جائے تو پہلا کال زیادہ سخت ہے ظاہریہ کا دوسرے قول میں کچھ نرمی آئی ہے دوسرے قول میں کیا ہوا ہے کچھ نرمی آئی ہے کہتے ہیں کوئی بھی دلیل مل جائے کام جل جائے گا اور یہ جو دوسرا قول ہے یہ جمہور کا ہے ہنفیوں کا مالکوں کا شافیوں کا اور اب آتے ہیں ہم تیسرے قول کی طرف وہ کیا ہے ہاں جی کون پڑھیں گے تیسرا کال یہ فلم بھائی پڑھیے کوئی شرط لگانے کی ایسا کرنا ہوا ہے اور درست ہے یہ کہ کوئی دلیل ہاں جی بیٹا یہ آپ نے بیان کرنا ہے وہ نا دوسرے اور تیسرے قول میں فرق کیا ہے ہاں جی کون بتائیں گے جی سبھی صاحب اس میں مملو ہونے کی دوسرے،, دوسرے قول میں اصل یہ ہے کہ ہر شرط کیا ہے مملو ہے دوسرا قول اور تیسرے میں کیا ہے کہ ہر شرط جو ہے مباح ہے دروس سے لگائیے جی جی برکت میں لگائیے جو چھٹیں لگا سکتے ہیں لگائیے سوائے ان شروط کے جن کے بارے میں دلیل مل جائے کہ وہ منع ہے تو اس قول میں اس کال میں بہت فرق ہے جی ہاں ہاں جی جی تو اب جو قاعدہ ہے ہمارے پاس وہ کس قول کے مطابق ہے جی وہ تیسرے قول کے مطابق ہے اور یہ قول کن کا ہے ہناولا کا ہاں جی آپ لوگوں نے کن کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے اب آپ اہل حدیث ہیں لیکن آپ لوگوں کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے گھومتے رہتے ہیں کبھی ان کے ساتھ ہو گئے کبھی ان کے ساتھ ہو گئے تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ان کے ساتھ ہیں بتائیے آپ یہاں پہ آپ ہناولا کے ساتھ ہیں یعنی کہ آپ حق کے ساتھ رہتے ہیں راجے کے ساتھ رہتے ہیں دلیل کے ساتھ رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کن کے ساتھ ہیں ہناولا کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ قول جو ہے حولہ کا ہے اور امام ابن تعمیر رحمہ اللہ کا اختیار بھی یہی ہے اور ہمارے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہی راجے ہے کہ اصل یہ ہے کہ شرط آپ لگا سکتے ہیں جائز ہے الا یہ کہ کوئی دلیل دلالت کرے کہ یہ شرط جو ہے یہ ممنوع ہے اچھا یہ اب دلیر کیا ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ قول ہم نے حنابلہ کا اختیار کیا ہے اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راجے ہیں تو آپ دلیر لیجیے جسے پتا چلے کہ کی کینےڈا صحیح ہے اور آپ کا موقف صحیح ہے جی جی کافی حد تک گزری ہے ایسے ہی ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ تو آپ پہلی دلیل کیا ہے جی عبد الرحمان پڑھیے پڑھیے آپ السل فل آدات آدات میں اصول یہ ہے کہ ہر عادت کیا ہے مباح ہے اور یہ جو شرط آپ نے لگانی ہے یہ عادت ہے کہ عبادت ہے <العصر> <العصر> یہ عادت ہے ایک دنیاوی معاملہ ہے دنیاوی معاملات میں اصل کیا ہے کہ جائز ہوتے ہیں مباح ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط لگانی بھی جائز ہے مباح ہے اللہ یہ کہ دلیل مل جائے جسے پتہ چلے کہ یہ درست نہیں ہے چلے جی دوسری دلیل پڑھیے گا جی آپ موبائل ہے آپ کے پاس موبائل کھلا ہوگا نے اس میں ہے نا اچھا <سلاح> اس میں کتاب بھی ہے لوگوں سے لے لیں آپ منگوا لیں جی موبائل میں کتاب ہے چلے آپ پڑھیں گے جی مفید اشیاء میں اصول یہ ہے کہ ہر مفید چیز کیا ہوتی ہے مباح <سلاح> ہوتی ہے اور شرط جو لگانے والا لگاتا ہے اپنے فائدے کے لیے لگاتا ہے کہ نقصان کرنے کے لیے فائدے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط مفید ہوگی تو مفید چیزوں میں اصول یہ ہے کہ مفید چیزیں سب کی سب کیا ہیں درست ہیں مباح ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط لگانی جو ہے وہ مباح ہے جید ہے درست ہے دو دلیلیں ہوں گی تیسری دلیل جی کون صاحب ہیں آپ کے پڑوسی لفیق بھیا آپ کے پڑوسی جی پڑھیے گا ہاں اے ایمان والو ہر عہد کو پورا کرو اور جو شرط ہے یہ عقود میں سے ہے شرط آپ لگاتے ہیں دوسرا مانتا ہے یہ عقد ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر عقد کو پورا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط ٹھیک ہے اور اس عقد کو پورا کرنا چاہیے چوتھی دلیل جی آپ پڑھیے جی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں شرائط عائد کی جاتی رہی اور اس بارے میں کسی نس کا پتا نہیں کیا جاتا تھا ہاں جی صحابہ کلام وغیرہ طے کرتے کوئی نہ کوئی شرط بھی لگا لیتا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگے سے دوسرے نے کہا ہو کہ شرط لگانی ویسے ہی منع ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط لگانی جو ہے وہ جائز ہے اور درست ہے پانچویں لڑی جی عبد الور بھائی جی ان ناحق کا شروعی انت وفوبھی مستاحل تم بھیل خروج کیا ترجمہ ہے اس کا کہ شرطوں میں سے وہ شرط جس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے وہ ہے جی یعنی وہ ان کچھ روایات میں ہے کچھ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا جی شرطوں میں سے وہ شرط جس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے وہ ہے وہ کیا ہے وہ شرط ہے جس کی بنا پر تم نے بیویوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے یعنی کہ بیوی نے نکاح کے موقع پہ جو شرائط عائد کی تھیں سب سے زیادہ اہم شرائط وہ ہیں کیونکہ ان شرائط کی وجہ سے آپ اس لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آئیے اور مرد حضرات شرائط مان لیتے ہیں اس موقع پہ بعد میں ہوا میں اڑا دیتے ہیں تو نبی سے ہم کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جیسے دیگر شرائط کی پابندی کرتے ہیں ایسے ہی ان شرائط کی پابندی کریں بلکہ سب سے زیادہ جن شرائط کی پابندی کا حق بنتا ہے یہ وہ شرائط ہیں جن کی وجہ سے کوئی لڑکی آپ کے لیے حلال ہوئی اور آپ اسے اپنے گھر میں لے کر آئے تو اس سے بھی پتا چلا کہ شرائط لگانی جائز ہے کہ غلط ہے جی اب شرط کیا لگائی گئی تھی آپ کے اوپر کہ موتر ماں کے اوپر آپ شوکن لے کر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ شرط لگائی جا سکتی کہ ہماری بیٹی دلّی میں رہے گی دلّی سے نکال کر اسے آپ اپنے والدین کے پاس گاؤں میں لے کر نہیں جائیں گے ہاں ہاں ایسا ہوتا لگائی جا یا آپ نے ہماری لڑکی لی ہے سعودیا میں یہاں پہ نکاح کر رہی ہیں ہم اس شرط پہ دیں گے کہ آپ اسے سعودیا میں ہی رکھیں گے انڈیا میں لے کر نہیں جائیں گے جی خود نہائی لگ جائے تو پھر وہ بھی اس کو بھی پتا ہے اس کا بھی لگ رہا ہوگا ساتھ ہی ایک بات تو یہ ہے ایک بات یہ ہے دوسرا حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اختیار دیں گے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں میرے ہاتھ کھڑے ہو چکے اب میرے ساتھ اگر آپ رہیں جی بسم اللہ لیکن اب میں شرط پوری کرنے سے آج آ گیا ہوں اور اگر آپ کہیں کہ میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ تو پھر آپ حق پہ ہیں واقعی شرط مجھ سے پوری نہیں ہوگی یہ ہوتا ہے جی نہیں وہ شرط جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا وہ اور چیز ہے وہ تو جوا بن جاتا ہے نا آپ جیت ہیں تو میں یہ کروں گا میں ہار گیا پھر اس کی بات کر رہے ہیں نا آپ وہ تو جا بن جائے گا شرط ایک طرف سے لگا لیں ٹھیک ہے نہیں وہ مطلب کوئی مثلاً آپ ایک لڑکے سے آپ ایک صاحب سے کہتے ہیں مجھے بھی اپنے کمرے میں رکھ لیں مجھے بھی اپنے کمرے میں رکھ لیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے کمرے میں آپ رہ سکتے ہیں اس شرط پہ رات دس بجے کے بعد لائٹنگ جلے گی رات دس بجے کے بعد کوئی موبائل استعمال نہیں کرے گا یا وہ شرط جو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ لگانا پڑے گی کیا کہ نماز پڑھنا پڑے گی حالانکہ یہ شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ ایسا یہ مراد ہے ایسی شرح مراد ہے شنے اس کے بعد دلیل نمبر چھ جی آپ نے عَلَى حرم عَلَى... عَلَى... عَلَى... عَلَى... عَلَى... جی تو یہ حدیث ہے ترمری شریف کی شیخ بانی نے صحیح کرا دیا کہ مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں المسلمون اعلیٰ شروطین مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں اس کا مطلب ہے شرط لگی ہے تو پابند ہے ہاں مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں اللہ شرطن حرالن او اللہ حراما ہاں اس شرط کے آپ کو بند نہیں ہے جو شرط کسی حلال چیز کو حرام کر دے یا حرام چیز کو حلال کر دے اب شیخ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں کہ حدیث کا پہلا حصہ کیا ہے المسلمون آلہ اس سے پتا چلا کہ اصل یہ ہے کہ شرائط آپ لگا سکتے ہیں پھر آگے اسے سنا ہے یہ بالکل کہہ دے کے کہتے ہیں مطابق ہے کہہ دے کے اہم مطابق ہے شاید آپ لگا سکتے ہیں لگاتے رہیں آپ دونوں راضی ہیں تو شریعت کو کوئی اطراف نہیں ہے سوائے اس شرط کے جس کے منع ہونے کی کتاب کتابوں سننے سے مل جائے جو شرط حرام کو حلال کا نہیں ہو یا حلال کو حرام کا نہیں ہو تو یہ جو حدیث ہے یہ قاعدے کے یعنی کہ قاعدہ جو ہے اس حدیث کے مطابق ہے اب میں نے نصر اللہ بھائی کی وجہ سے الفاظ کو خیال رکھا کہ کون کس کے مطابق ہے انہوں نے کہا رہا ہے کہ ن کے حلاور ہمارے ساتھ ہے اس لیے میں بھی یہاں پہ پہلے کہنے لگا تھا کہ حدیث جو ہے قیدے کے مطابق ہے اور میں نے کہا نہیں قیدا جو ہے حدیث کے مطابق ہے اچھا جی اب آپ نے اپنا موقف بتا دیا کہ یہ راجے ہے دلیل بھی آپ نے دے دیے لیکن اب آپ کے اعتراض ہے آپ پہ ان کے حنابلہ اہل الحدیث پہ ایک اعتراض ہے اعتراض کیا ہے پڑھیے گا جی اعتراض کون سا ہے پڑھیں گے اعتراض صاف بات اونچی بات میں شرط لی ہے جی اونچی بات سے آپ منتظر حدیث عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے ماں کا من شرط کے تاب علا ہے بات ہے وہ ان کا رمین کا شط وشرف وشرف لمن چنے ش... جی کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے اگر آپ کا قاعدہ ٹھیک ہے آپ کا موقف اگر ٹھیک ہے تو یہ حدیث اور آپ کا موقف اور آپ کا قاعدہ ان دونوں کی آپس میں مطابقت نہیں ہے حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے اسے تو پتا چل رہا ہے کہ ظاہریہ کا موقف ٹھیک ہے ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے لیکن صرف وہ شرط ٹھیک ہے جو قرآن میں موجود ہے صرف وہ شرط ٹھیک ہے جو قرآن میں اور ظاہریا کا موقف کیا تھا ذرا پیچھے دیکھیں دوبارہ तो دوسرا तो دوسرا तो دوسرا اصل کیا ہے کہ ہر شرط کیا ہے منع ہے تو بالکل یہ حدیث صحیح کر رہی ہے کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے اگرچہ وہ سو شرطیں ہوں طلاء اللہ حق اللہ کے فیصلے زیادہ حق بنتا ہے کہ انہیں اپنایا جائے اور اللہ کی شرط جو ہے زیادہ پختہ ہے کہ جس کو اعتماد کیا جائے وہ ان عمل ولا اور ولا اسی کے لیے ہوگی جو غلام یا لونڈی کو آزاد کرے گا ولا کس کو کہتے ہیں کون بتائے گا آپ میں سے جب دیکھیں غلام اور لونڈیاں جو ہوتی تھیں آپ جانتے ہیں ان کا کوئی والد وارث تو نہیں ہوتا تھا نا یہ تو جدید پشتی بطور غلام اور بطور لونڈی چلے آ رہے ہوتے تھے اب جب آپ غلام کو لونڈی کو آزاد کر دیں گے آزاد کرنے سے پہلے غلام کا مال کس کا ہوتا ہے اس کے مالک کا ہوتا ہے لیکن جب آپ آزاد کر دیں گے اب وہ دس سال زندہ رہے گا بیس سال تیس سال چالیس سال کمائے گا اب ہو سکتا ہے اس کی کہیں شادی نہ ہو شادی ہو جائے تو اولاد نہ ہو اب اس کے پاس مال ہوگا دس ہزار لیال بیس ہزار لیال تیس ہزار لیال چھوڑ کے جائے گا وہ اس کا کوئی پلاٹ ہوگا کوئی تو یہ کس کے پاس جائیں گی چیزیں <سلام> تو شریعت نے یہ شریعت سے پہلے اصول چلا رہا تھا کہ ان نمل ولا اور <آسَق> آ ولا یہ ولا اس کو کہتے ہیں کہ غلام لونڈی جب فوت ہوں گے جو مال چھوڑ کے جائیں گے وہ ہے ولا کہ ولا کس کے لیے ہے جو جو آزاد کرے یہ اصل میں آپ نے سنا ہوگا بریلا کا نام رضی اللہ تعالی عنہ جی ہاں مغیث اور بریرہ شیخ صاحب کو یہ یاد رہا بری اور مغیث کا چلے جی بریرہ جو ہیں یہ جناب عائشہ کے پاس آئیں سیدہ عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ رہا کہ میرے اور میرے مالکوں کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے وہ مجھے آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں شرط یہ ہے کہ میں انہیں پانچ اوقیہ یا شاید نو اوکیا کا ایک نو اوکیا جمع کروا دو یعنی کہ یہ درہم اور چاندی کے سکے ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو یہ میں نے جمع کروانے ہیں تو کئی قصوں میں جمع کروانے ہیں تو آپ میری اس معاملے میں مدد کریں ایشا نے کہا مدد کیا میں تمہاری ساری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری ولاد کس کے لیے ہوگی میرے لیے ہوگی یا انہوں نے شرط شروع میں نہیں لگائی اب بریرا اپنے مالکوں کے پاس گئی ان سے کہا جی ایشا جو ہیں وہ میری ساری قیمت ابھی دینے کے لیے تیار ہے میں نے تو قسطوں میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جاتا وہ ابھی دینے کے لیے تیار ہے تو آپ وہ لوگ مجھے آزاد کر دیں گے اگر وہ ابھی ساری قیمت دے دیں تو کہا ہم آزاد کر دیں گے لیکن تمہاری ولاد جو ہوگی وہ ہمارے لیے ہوگی یعنی کہ جب تم فوت ہو جاؤ گی تمہارا والی بار کون بنے گا تمہارے اپنے بچے نہ ہوں گے تو والی بار کون بنے گا <تفال> یعنی کہ <تفال> پرانے مارک بنے گے حالانکہ وہ آزاد نہیں کر رہے تو نبی اسلام نے اس موقع پہ کہا تھا کہ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب پہ نہیں ہے وہ باطل ہے اب شرط وہ لگا رہے تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس شرط پہ یعنی کہ تمہیں آزاد اس شرط پہ یہ قیمت لیں گے اور تم تمہاری جان چھوڑیں گے کہ جب تم آزاد ہو جاؤ گی تمہاری ولا ہمارے پاس ہوگی جب کہ حقیقت میں آزاد کرنے والی کون تھی تیشہ خرید کر انہوں نے آزاد کرنا تھا تو اس لیے اللہ کسل نے فرمایا کہ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے کرتے وہ سو چڑھتے ہیں اور آخر میں کہا کہ بھائی میں مطلب بلا ہوگی تو یہاں سے شیخ صاحب کہتے ہیں ظاہری ہی یہ سمجھے ہیں کہ ہر شرط باطل ہے الا یہ کہ وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہو یا نبی اسلام کی حدیث میں موجود ہو کیونکہ سنت جو ہے اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ کی کتاب میں آیا ہے تو اب یہ اعتراض ہوا یہ شبہ ہے شیخ صاحب کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے اس سے مراد قرآن پاک نہیں ہے کیا مراد ہے کتاب سے یہاں حکم ان کے ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم میں نہیں ہے ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے یہ مطلب ہے اس کا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم کے مخالف ہے تو وہ باطل ہے اور اس کی تائید ایک اور ایسے بھی ہوتی ہے سورہ نسا میں ایٹ نمبر چوبیس ہے کتاب اللہ علیکم کو یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر تو وہاں پہ بھی کتاب کا معنی نے قرآن پاک نہیں ہے وہاں پہ بھی کتاب کا معنی کیا ہے حکم اللہ کا حکم اس لیے فک الو شرط سبھی کتاب اللہ ہر وہ شرط اللہ کی کتاب میں نہیں ہے اس سے مراد یہ کہ ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم کے مخالف ہے جب آپ اس انداز سے اس کی شرح سمجھ جائیں گے تو پھر یہ حدیث ہلابلا کے موقف کے مطابق ہو جائے گی قہدے کے مطابق ہو جائے گی کہتے ہیں یہاں شیخ صاحب نے تفصیل سے بیان کیا اس حدیث کی اصل کیا ہے اس حدیث کی اصل بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے جس وقت انہوں نے اپنے مالکوں کے ساتھ مکاطبت کی مکاطبت سمجھے نا آپ آزاد ہونے کا معاہدہ کیا کتنے پانچ اوکے ادا کرنے تھے تھے شیخسا نے کیا پانچ اوکیے تو وہ از ایشا کے پاس آئیں اور ان سے مدد مانگنے لگیں بس ایشا نے کہا کہ اگر تمہارے مالک چاہیں تو میں ابھی سے قیمت دے دیتی ہوں لیکن تمہاری بلا میرے پاس ہوگی تو بریرہ نے ان کو بتایا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس طرح کر کے قیمت نہیں لیں گے اور تمہاری اس طرح کر کے جان نہیں چھوڑیں گے ہماری شرط یہ ہے کہ بلا ہمارے پاس ہوگی تو نبی اسلام نے ایشا سے کہا تھا خود کہ بریرہ کو ان سے لے لو پیسے ادا کر دو وشت رحم الولا اور جو ولا کی شرط وہ لگا رہے ہیں شرط مان لو وہ ولا کی شرط لگا رہے ہیں اور ولا سمجھے نا اب آپ کس کس کی چیز کو کہتے ہیں ولا کی ان کی شرط مان لو پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور کہا ماں بال الاقوامل یشت ریتو نشرو کن رہی کتاب اللہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو شرطیں اللہ کے حکم میں نہیں ہیں یعنی کہ اللہ کے حکم کے مخالف ہیں ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم میں نہیں ہے وہ باطل ہے اگرچہ وہ سو شرطیں ہیں اور ولا اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے گا تو کہتے ہیں اس کلام کا معنی یہ ہوا کہ وزی شرط اور جالی شرط جب اللہ کے حکم کے مخالف ہوگی تو اللہ کا حکم جو ہے اس کے اوپر مقدم ہوگا اور وہ شرط باطل قرار پائے گی تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ مخلوق کی شرط جب خالق کی شرط کے ساتھ ٹکرا جائے تو وہاں پہ کس کی شرط کو مقدم رکھا جائے گا خالق کی شرط کو اور مخلوق کی شرط وہاں پہ باطل قرار پائے گی اور یہ مسئلہ ہم نے کہاں سے لیا اسی حدیث سے لیا تو یہ اعتراض تھا اور یہ اس کا جواب تھا اب اعتراض کیا تھا عبد بھائی بھائی نے پڑوسی سے پوچھیں اعتراض کی عاجی صاحب سے اعتراض کیا ہوگا اعتراض ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں یہاں پہ اتراض ہو چکا ہے ہاں جی کون بتائے گا آپ میں سے اعتراض کیا ہے جی اعتراض یہ تھا شرط کے اس حدیث کے مطابق تو انہوں نے مطلب کیا کہ مطلب جو بھی چیزیں قرآن میں اللہ کے حدیث موجود ہے اسی کے مطلب یعنی کہ شرط آپ وہی لگا سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہے یعنی اصل یہ ہوا کہ ہر شرط باطل ہے سوائے اس شرط کے جو کتاب و سنت میں آئی ہے اور آپ لوگ کہہ رہے تھے ہر شرط صحیح ہے سوائے اس کے جو کتاب و سنت کے مخالف ہے تو یہ حدیث تو بظاہر ظاہریہ کے قول کی تعید کر رہی ہے تو شیخ صاحب نے وعدے کیا کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے اور مانا یہ ہے کہ ہر وہ شرط جو اللہ کے حکم میں نہیں ہے ان کے اللہ کے حکم کے مخالف ہے وہ کیا ہے وہ باطل ہے اب ایک اور اعتراض ہے آپ کے اوپر شاید یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا یہ نہیں یہ نہیں لکھا ہوا چلیں ایک اور کیا اعتراض ہے جی وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے کہ المسلمون علی شروع مسلمان اپنی شرائط کے کیا ہیں پابند ہیں سوائے اس شرط کے جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر وہ شرط جو حلال کو حرام کر دے وہ باطل ہوگی اور ہر وہ شرط جو حرام کو حلال کر دے وہ باطل ہوگی اس کا کیا مطلب ہے نہیں نہیں یہاں پہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ دھیان سے سمجھیں وہ کہنا چاہتے ہیں جو بھی شرط آپ لگائیں گے وہ شرط جو ہے وہ کسی نہ کسی حلال چیز کو حرام کر رہی ہوگی جب بیگم صاحبہ کہیں گی کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے جب کہ دوسری شادی حلال تھی کہ حرام تھی تو جب بیگم صاحبہ کی شرط آپ مانیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی وہ حلال چیز حرام ہو جائے گی اب بلکہ کوئی بھی شرط آپ مان لی جو بھی شرط آپ مانیں گے اس سے کوئی نہ کوئی چیز کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی یہی آپ مثال لے لیں کہ آپ مجھے گاڑی بیچ رہے ہیں اور شرط لگاتے ہیں کہ ایک مہینہ میرے پاس رہے گی اب جب گاڑی میں نے ابھی سے خرید لی ہے بہ ہو چکی ہے اب وہ ایک مہینے یہ جو آپ گاڑی مجھ سے لیں گے وہ چیز میرے لیے حلال تھی اب آپ کی بات اگر میں مان لوں گا تو حرام ہو جائے گی میرے لیے آئیے شیخ صاحب کے شیخ صاحب کی خصوصی سنی کہتے ہیں اس حدیث میں جو شرط آئی ہے کہ یہ جو لفظ آیا ہے کہ وہ شرط جو حلال کو حرام کر دے اس سے مراد مبا چیز سے روکنا نہیں ہے وہ چیزیں مباح تھیں ان سے روکنا یہ مراد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ وہ شرط جو واقعی حلال کو حرام کر دے یہ تو مباح تھا اس سے روک دیا گیا عارضی طور پہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو حلال چیز ہے وہ حرام بن جائے کہتے ہیں ویسے تو ہر شرط جو ہے وہ آپ کو لازمی طور پہ کسی نہ کسی مباح چیز سے روک دے گی مثال کے طور پہ کہتے ہیں میں نے گاڑی خریدی اور عقد ہو گیا اب میرے لیے مباح ہے کہ میں اس گاڑی میں جو کرنا چاہوں کروں چاہے میں اس کو بیچ ڈالوں چاہے گفٹ کے طور پہ کسی کو دے دوں چاہے میں اس پہ سواری کروں لیکن آپ نے شرط لگا دی آپ نے کہا جی گاڑی میں بیچوں گا اس شرط پہ کہ ایک مہینہ میں میرے پاس رہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے ایک مباح چیز سے روک دیا ہے روکا ہے کہ نہیں روکا جی بالکل روکا ہے تو کہتے ہیں یہ شرط جو ہے یہ جائز ہے اگر مقصد اس شرط سے جو حلال کو حرام کر دیتی ہے وہ شرط ہو جو مباح سے روک دیتی ہے تو پھر مانا کیا ہونا چاہیے المسلمون علی سروتی ولا شرط طرف کہتے ہیں پھر تو اس حدیث کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں لیکن وہ شرط کوئی لگا نہیں سکتے اگر اس حدیث کا وہ مقوم لیں جو آپ لے رہے ہیں کہتے ہیں پھر تو اس حدیث کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ مسلمان اپنی شرط کے پابند ہیں لیکن شرط لگا نہیں سکتے کیونکہ جب بھی لگائیں گے وہ چیز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ ممنوع ہو جائے گی اسی لیے کہتے ہیں حس علی نے جب ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا جبکہ حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ موجود تھیں تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا آپ نے کہا تھا اما انی لا احل الحرام ولا احرم الحلال میں اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرتا ہوں لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ نبی اسلام نے جناب علی کو اس نگاہ سے روک دیا لیکن روکا ہے حرام نہیں کیا روکا ہے حرام نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ دوسری لڑکی لانی حرام ہے لیکن اس سے روک دیا اچھا کیوں روکا ہے کئی لوگوں کے دن میں یہ بھی بات آ رہی ہوگی کہ نبی اسلام ویسے بھی جی فاطمہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں جی الفاظہ کی بات بھی کر سکتے ہیں جی اب اللہ کے رسول اسلام کیوں ناراض ہوئے جب شریعت نے حق دیا اس علی کو دوسرا نکاح کرنے کا تو نبی السلام کیوں ناراض ہوئے بہت سے لوگوں کے دنوں میں شوق و شبات پیدا ہو جاتے ہیں وہ ہمارے شیخ تھے آف الملان نور پوری صاحب وہ کہا کرتے تھے بھی اس کی وجہ وہی ہے جو حدیث میں آ گئی ہے حدیث میں آ گئی کیا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ جمع نہیں ہو سکتی اور یہ خاص ہوا اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے ساتھ جیسے مسلمان ہو گئی تھی مسلمان ہو گئی تھی اور دوسرا یہ جواب بھی کئی علماء کے نے دیا ہے کہ شاید نبی علیہ السلام نے علی کا فاطمہ سے نکاح کرتے ہوئے یہ شرط پہلے سے لگائی تھی کہ جب تک یہ ہیں تب تک آپ نکاح نہیں کر سکتے یعنی کہ یہ بھی اب کے نام نے لکھا ہے تو بر کہنے کا مطلب یہ ہے اہم کی یہ ہے جو شیر صاحب نے وضاحت کی ہے کہ نبی اسلام نے مباق اس سے روکا ہے لیکن اس کو حرام قرار نہیں دیا دوسرے نکاح کرنے کو تو اس سے پتا چلا کہ وہ جو قول ہم نے اختیار کیا ہے ہلا بلا نہیں وہ کون سا قول ہے شرائط میں اصل کیا ہے کہ آپ ہر شرط لگا سکتے ہیں مباح ہے کوئی بھی شرط لگانا درست ہوگا سوائے اس شرط کے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو یہ حدیث بھی اس کے مطابق ہے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اچھا جی اب آپ نے یہ مان لیا کہ شرائط میں اصل کیا ہے جی شنجی شیخ صاحب شرائط میں اصل کیا ہے مباح ہے کہ آپ کوئی بھی شرط لگا سکتے ہیں یہ اصل ہو گیا تو اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس کتاب میں بھی ہوگا کہ بیع میں کوئی شرط لگانے کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ ایسا کرنا مباح ہے اور درست ہے لیکن یہ کب ہوگا یہ شرط کب لگائی جائے گی کب یہ شرط لگائیں تو قابل قبول ہوگا کب شرط لگائیں تو قابل قبول ہوگا کیا یہ بے سے پہلے شرط لگا سکتے ہیں یا بیع کے دوران یا بی کے بعد جب معاہدہ ہو رہا ہے بہ کا اس سے دو ہفتے پہلے مہینہ پہلے سطح لگا سکتے ہیں یا جب وہ عقد طے ہو رہا ہے تب لگا سکتے ہیں یا بعد میں بھی لگا سکتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے پڑھیں جی جی عبدل مان بھائی پڑھے سفا چالیس آخری سطح عقد کے مخارن ہو شیخ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں کہ شرط کے تین حالات ہیں پہلی حالت یہ ہے کہ آپ شرط لگائیں عقد سے ایک مدت پہلے عقد آج ہو رہا ہے اور شرط آپ نے دو ہفتے پہلے لگا دی تھی دوسرا یہ ہے کہ آپ کی شرط لگائیں عقد کے وقت اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی شرط لگائیں عقد کے بعد غیر مثال دیتے ہیں شیخ صاحب کہ ایک انسان نے گاڑی خریدی اور جب عقد ہو گیا اور عقد لازم بھی ہو گیا عقد بھی ہو گیا اور عقد کیا ہو گیا لازم کیسے ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ مجلس پر خاص ہو جائے یا ان دونوں میں سے کوئی اٹھ کے چلا جائے تو اب بیگ ہوتی ہے پکی ہو جاتی ہے دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ادھر بیٹھے بیٹھے آپ کہہ دیں لو جی یہ جو بیگ کو کینسل کرنے کا اختیار ہے وہ ختم یہ بھی طریقہ موجود ہے تو اب جب یہ اختیار باقی نہیں رہے گا کینسل کرنے کا اب بے لازم ہوتی ہے اب کیا ہوگی بے لازم ہوگی تو جب بے منعقد ہوگی لازم ہوگی بائے نے کہا کہ یار مجھے یاد آیا کہ میں شرط لگانی ہے کیا شرط لگانی ہے کہ ایک ہفتہ یہ گاڑی میرے پاس رہے گی تو اب مشتری پہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شرط کو مانے کیوں کہ اب وقت ختم ہو گیا شرط لگانے کا اب بعد میں شرط لگانے کی کوئی قیمت نہیں ہے ہاں اس کی مرضی ہے مہربانی کر دے تو اس کی مرضی ہے لیکن بنیادی طور پہ شرط ماننے کا یہ وقت نہیں ہے کہتے ہیں ایک اور مثال میں دیتا ہوں وہ کیا کہ ایک انسان نے گاڑی خریدی کسی اور سے اور اس سے مذاکرات ہوتے رہے ریٹ وغیرہ طے ہو رہا تھا سب کچھ چل رہا تھا تو بائے بائے کس کو کہتے ہیں بیچنے والے کو اس نے کہا میں گاڑی بیچوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں ایک ہفتہ اس پہ سواری کروں گا کیونکہ مجھے ضرورت ابھی ایک ہفتہ اس گاڑی کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ بات ختم ہو گئی معاہدہ ابھی نہیں ہوا معاہدہ ہوا اگلے دن تو اس نے کہا آپ اگلے دن معاہدہ ہو رہا ہے کہا جی آپ کی گاڑی مجھے بیچ دیں اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں گاڑی آپ کو بیچتا ہوں پانچ میں اس نے کہا جی میں نے قبول کر لیا اب عقد مکمل ہو گیا اب بائے جو ہے وہ شرط ذکر کرنا بھول گیا جو اس نے ایک دن پہلے ذکر کی تھی یا اس نے اسی بات پہ اعتماد کر لیا کہ وہ تو پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے تو اب یہاں پہ اختلاف ہے علمائی کے نام پہ یہاں پہ علمائی گرام کیا ہے اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ اس شرط کی اب کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بے پختہ ہو جائے اور لازم ہو جائے تو بعد میں آپ شرط لگائیں بعد میں شرط لگانے کی کوئی قدر و قیمت ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس کا اعتبار ہوگا کیونکہ اس نے ایک دن پہلے ذکر کر دیا تھا تو وہ شرط ذہنوں میں موجود تھی وہ چلی آ رہی تھی اور شیخ صاحب کہتے ہیں یہی بات راضی ہے کہ اگر عقد ہونے سے پہلے شرط لگائی جائے تھوڑی دیر پہلے تو اس شرط کا اعتبار ہوگا اللہ یہ کہ کوئی ایسا کرینہ ہو جس سے پتا چلے کہ وہ شرط ختم ہو گئی تھی اچھا اب تیسری صورت کیا رہ گئی ہے کون سی صورت رہ گئی ہے تیسری صورت ہاں اکب کے موقع پہ آپ شرط لگائیں تو اس شرط کے بارے میں تو کسی کو شبہ ہی نہیں ہے کہ شرط بالکل صحیح ہے اگر آپ مان لیتے ہیں تو یا آپ کہیں کہ میں نہیں مانتا لیکن اگر آپ نے مان لی ہے تو اب یہ شرط لگانے کا موقع ہے یہ شرط لگانے کا پچھلی ٹائم ہے تو اگر اس موقع پہ کوئی لگاتا ہے اور آپ اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ شرط کو مانا جائے گا اب ایک اور سوال ہے جو آپ سے امید کس کا کوئی شادی والا جو کوئی شرط لگاتا ہے اب آپ جب تک میری بیٹی ہے تب تک آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے یہ حرام نہیں کرتا وقتی طور پر صلاح کے سو نہیں کیا تھا جی جی یہ جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا یہ اگر اس نے شرط لگائی تھی عقد کے موقع پہ تو یہ جائے آپ نے مان لی تو جئے بالکل صحیح یہی تو قیدا ہم پڑھ رہے ہیں تو نہیں کوئی کباب نہیں ملکو ہے ملکو علماء اکرام کے اخ... اقوال مختلف ہیں خود اہل اہدیث علماء اکرام کے اقوال مختلف ہیں لیکن اگر آپ قرآن و حدیث سے معخود ان قواعد کی روشنی میں چلیں گے تو آپ کو واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی کہ ایسی شرائط لگانی جائز ہیں اگر آپ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس سے یہ نہیں ہوگا کہ حرام چیز حلال چیز حرام ہو گئی ہے بلکہ ایک مباح کام تھا اس سے آپ نے روک دیا ہے جیسے گاڑی کے معاملے میں آپ اجازت دیتے ہیں مکان کے معاملے میں شٹ لگانے کی آپ اجازت دیتے ہیں ورنہ تو وہاں پہ بھی یہی کچھ ہی ہو رہا ہے پھر یا تو آپ کہیں کہ ہم ادھر بھی نہیں مانتے ادھر بھی آپ کہیں کہ حلال کو حرام کیا جا رہا ہے جب ادھر آپ مان لیتے ہیں تو یہ قواعد کا یہی فائدہ ہے قیدی سے یہی سمجھ رہی کہ جیسے آپ ادھر مانتے ہیں ایسے آپ ادھر بھی مانیں گے اور یہ حرام کو حلال کو حرام نہیں کیا جا رہا یہ ایک مباد چیز تھی جس کے بارے میں آپ سے کہا گیا کہ آپ اس سے رک جائیں تو آپ نے مان لیا ٹھیک ہے جی میں اس سے رک جاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا شادی والا شیخ صاحب کہتے ہیں دل نہیں مان رہا شیخ صاحب نے نکاح کرنا بھی نہیں میری طرح دوسرا اور پھر بھی کہتے ہیں کہ دل نہیں مان رہا ڈھونڈ رہا ہوں جی اور کسی اور کے لیے کیا فائدہ میں جو حالات کو حرام کر دیں یا حرام کو حرام کر دیں میں جو اگر اس طرح شاید جی اس طرح کی چیزوں کو مستفرہ کر دیا جائے جی اس طرح کی چیزوں کو مستثنا کر دیا جائے جی جی گاڑی والا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے جی شریعت جی میں اس کے لیے کوئی اسپیشل طور پر حکم نہیں آیا ہے نا اصل کیا ہے گاڑی کا جو خرید چکا ہے جی اس کے لیے شریعت میں یہاں پر جیسے تعدد اجتواج کا مسئلہ ہے تو اس میں شریعت سے باقاعدہ حکم ہے فن کے ہمارا اب یہ ایک چیز ہے تو اب اگر کسی نے شرط لگا دی تو اب گویا کے اگر وہ نکاح देज़ کرتا ہے تو اس کے حساب سے گویا کہ اس نے خلاف ورزی کی بالکل حلال یہ خود آپ نے مانا نا ایک منٹ ایک منٹ جو اس کی مثال ہے نا جو آپ کہہ رہے تھے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں کہ میں گاڑی میں آپ کو یہ گھر بھیجتا ہوں شرط یہ ہے کہ آپ اس میں موسیقی چلایا کریں گے یہ ہے حرام کردہ چیز کو حلال کرنا اگر سب لوگوں شرط لگا لیں گے شادی میں تو نہیں ہو پائے گا نہیں تو آپ شرط نہ مانیں اس موقع پہ بات یہ ہے کہ آپ مانتے کیوں ہیں اس موقع پہ آپ اتنے مجبور کیوں ہو گئے کہ پہلی شادی کے موقع پہ اس کی ہر بات مانتے چلے جا رہے ہیں جیسے جہاں تک تعلق ہے شیخ کی اس بات کا شیخ تمیم صاحب حفیظ اللہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی نے باقاعدہ کہا ہے فن کی ہو ماتا برقم اسلطربا یہ تم نکاح کرو دو دو سے تین تین سے یہ تو باقاعدہ حکم آ گیا تو بھئی گاڑی کا مسئلہ تو اس سے زیادہ واضح ہے کیونکہ نکاح نے تو اجازت آئی ہے ساتھ وارنگ بھی آ گئی کہ دھیان سے اگر اگر و انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے جبکہ گاڑی میں تو کچھ شک و شبہ ہی نہیں تو میری ہے میں آپ سے بہت کر چکا ہوں اور آپ کہتے ہیں نہیں ایک مہینہ میرے پاس رہنے دیں تب اس میں گاڑی میں یہ ہے کہ شیخ جو ہے وہ ایک میری چیز ہے میں اس کو گویا کہ اس کو آرتن دے رہا ہوں اور جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہا ہوں نہیں نہیں نہیں نہیں آرتن اور چیز ہے شرط ہے شرط ہے آرتن تو وہ ہے وہ آرتن میں تو کیا ہوگا صورت ہوگی اس کی آرتن میں آپ یہ کہیں گے میں آپ کی شرط نہیں مانتا لیکن میری بے مکمل ہوگی میں مالک بن گیا ہوں ویسے آپ کو میں چلو آر دے دیتا ہوں بعد میں آرتن لیکن وہ شرط اور چیز ہے اور یہ اور چیز ہے اس میں فرق ہے شاید اس میں یہ بھی ایک فرق ہو شاید کہ جب آپ شرط مانیں گے کہ وہ گاڑی جو ہے ایک ہفتہ مہینہ میرے پاس رہے گی ابھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زامن کون ہوگا آپ اس کا یہ خطرہ چلائے گا یعنی کہ دامن وہی ہے جو پرانا مالک ہے چھت مالی ہے لیکن جب آریتن ہوگی تو نیا مالک گجا کو دامن ہوگا یہ فرق ہے تم کو تو کوئی بات نہیں اسی لیے مسئلہ بادی ہو رہے ہیں رمیش بھائی کہہ رہے ہیں لیڈیز بھی سن لیں ہے میں تو لیڈیز کے حق میں بول رہا ہوں بھائی آپ لوگ لیڈیز کہتے ہیں میں تو ان کے حق میں بول رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو شرط آپ نے مانی ہے بس تو پکے رہیں اب شرط کیا شرط بھی ہوتا ہیں نکاح ہو گیا ہاں یہ بات تو صحیح ہے عبد الرحمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر نکاح ہونے کے بعد شرط لگائی جائے نہیں وہ تو پکی بات ہے نکاح ہونے کے بعد کوئی شرط ہاں نکاح ہونے کے بعد بھی اگر بیگم صاحبہ اگر آپ سے کسی دن کہتی ہیں کہ میں تب آپ کے اوپر راضی ہوں گی آپ کے گھر میں خوش ہو کے تب رہوں گی جب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میں نہ نکاح نہیں کروں گا تو اگر آپ وعدہ کر لیتے ہیں تو آپ اس کی بندی کریں ہاں اب مسئلہ یہ کہ آپ مانگتے کیوں ہیں میرا سوال یہ کچھ موقع پہ آپ مانگتے کیوں ہیں اس کو کمزوری دکھاتے ہیں آپ غلطی تو آپ کیا ہے ہیں چلے جی آگے دیکھیں آپ اچھا جی جی یہ بڑی اہم بات ہے اب کہ بے میں شرط کب باطل ہوگی بے میں شرط کب باطل ہوگی یہی سوال ہے نا ہمارا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب موجود ہے دیکھیں کہ بے میں شرط دو حالتوں میں باطل ہوگی دو حالتوں میں بے میں جو شرط لگائی جائے گی وہ باطل ہوگی پہلی حالت جب شرط بے کے مقصود کے خلاف ہو اس کی مثال کیا ہے کہتے ہیں کہ میں آپ کو گھر بیچ رہا ہوں اس شرط پہ کہ نہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں نہ آپ گفٹ کے طور پہ کسی کو دے سکتے ہیں نہ کرائے میں دے سکتے ہیں اور یہ شرط جو ہے اگرچہ مان بھی لے, لی جائے تو یہ باطل ہوگی یہ شرط کیا ہوگی باطل ہوگی کیونکہ یہ آکت کے بنیادی مقصد کے خلاف ہے گار کے مارک بننے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو میں جو میں چاہوں تو کروں تو اس لیے پہلی پہلی صورت جس صورت میں شرط باطل ہوگی وہ کیا ہے جی جب اس <تصفح> ہاں جب اس شرط بے کے مقصود کے خلاف ہو بنیادی مقصد کے خلاف ہو اچھا اس کی ایک اور مثال لیں گے آپ ایک اور مثال شیخ صاحب نے کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب بھی ماشاءاللہ نکاح کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں شرط لگائی گئی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ اس کو طلاق, طلاق دیں آپ اس کو کیا دیں گے طلاق دیں گے تو کہتے ہیں یہ کہ عقد کے مقصود کے خلاف ہے اس لیے یہ جو شرط ہے یہ کیا ہوگی یہ باطل ہوگی کیونکہ نکاح کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ لڑکی ساتھ رہے گی تو اس لیے یہ شرط جو ہے یہ باطل ہے یا کہتا جی کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرتا ہوں اس شرط پہ کہ یہ اولاد پیدا نہیں کرے گی تو یہ شرط بھی اس نکاح کے عقل کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہے تو ایسی شرط جو ہے وہ بھی کیا ہوگی وہ باطل ہوگی اچھا آگے جا کے شیر سب وہ مسئلہ پھر لے کر آئیں گے کہ لیکن اگر یہ شرط لگائی جائے کہ اس کے اوپر آپ ایک اور نکاح نہیں کریں گے تو وہ جائز ہے اس کی تحید میں شیر سب آگے چل کے ایک اور تھوڑی سی بحث کریں گے بہرحال یہ شرط کب باطل ہوگی پہلی حالت کیا تھی یہ عبدالمجیل بھائی پہلی حالت کیا تھی بلاف جب بہ کے مقصود کے خلاف ہو بہ کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہو دوسری حالت جب شرط جو ہے وہ شارے کے مقصود کے خلاف ہو شریعت کے مقصود کے خلاف ہو کس کے خلاف ہو شریعت کے مقصود کے خلاف ہو اور یہ کب ہوگا اب سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوگا شرط جو ہے وہ شریعت کے مقصود کے خلاف ہوگی جب شرط مان لینے سے حرام میں واقع انسان حرام میں واقع ہو جائے یا شرط مان لینے سے کوئی واجب ترک ہو جائے یا ایسی شرط ہو جو کسی نس کے خلاف ہو اچھا یہ جی اس کی مثالیں لے لیں آپ وہی مثال شیخ صاحب نے دی ہے کہ میں آپ کو یہ دکان اس شرط پہ بیچوں گا کہ آپ اس میں موسیقی کے آلات رکھیں گے آپ اس میں شراب رکھیں یہ شرط مان لینے سے کیا ہوگا آپ کس میں واقع ہوں گے حرام میں واقع ہوں گے تو یہ شریعت کے مقصود کے خلاف ہے دوسری مثال لیں آپ کہ کہتے ہیں شیخ صاحب کی ایک بلڈنگ ہے اس کے نیچے دکان ہے کرایہ کرایہ دار آیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں یہ شاپ جو ہے کرایہ پہ لینا چاہتا ہوں آپ اور میں یہاں پہ بکالا کھولنا چاہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بیچ بھی سکتا ہوں کرایے پہ بھی دے سکتا ہوں شرط یہی ہے کہ آپ یہاں پہ سگریٹ بیچیں گے کیا بیچیں گے سگریٹ کیونکہ وہ بےچارا سگریٹ پیتا ہے سگریٹ لینے کے لیے اس کو دور مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کرایے پہ دکان لے اور سگریٹ بھی یہیں پہ ہو تو مجھے کہیں جانا نہیں پڑے گا گاڑی پہ ادھر سے مل جائے گا کرنے تو ایسی شرط جو ہے یہ شریعت کے مقصود کے خلاف ہے تو یہ شرط کیا ہوگی یہ باطر ہوگی اچھا اب وہ شرط بھی باطل ہوگی جو شریعت کے مقصود کے خلاف ہو کہ اس کی وجہ سے واجب کو ترک کرنا لازم ہو جائے میں آپ کو گاڑی دوں گا اس شرط پہ اس گاڑی پہ بیٹھ کے آپ اپنے والدین کی زیارت کے لیے نہیں جائیں گے وہ والدین سے اس کی بندی نہیں ہے نا <laughs> تو اب گاڑی بیچ رہا ہے جبکہ گاڑی کا پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ سلا رحمی کی جائے والدین کے ساتھ سلا رحمی واجب ہے تو یہ شرط مان لینے سے کیا ہوگا والدین کے ساتھ جو سلا رحمی کا جو واجب ہے اسے ترک کرنا پڑے گا تو اس لیے ایسی شرط بھی جو کیا ہوگی وہ باطل ہوگی اور تیسرا یہ ہے کہ وہ شرط نس کے خلاف ہو اور اس کی مثال وہ ایشا والی حدیث ہے نس کیا ہے کہ اللہ ولا اس کے وی جو غلام رونڈی کو آزاد کرے گی نس ہے اب یہ جو شرط ہے یہ مان لینے سے نس کے خلاف وردی لازم آئے گی تو اس لیے یہ شرط بھی باطل ہے فن فن نص کے خلاف نہیں ہے <laughs> نہیں <laughs> بھائی وہ اس میں آپ کو اختیار دیا گیا بلکہ ساتھ وارننگ بھی ہے وہاں پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہاں کو ساتھ ساتھ وارننگ بھی ہے <laughs> <بھی laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> جی بچے نا, سے چار بچے, چار بچے سے ہاں تو یہ نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے نا شریعت چاہتی ہے کہ ضب الوجود ایسی لڑکیوں سے شادی کی جائے جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں کیونکہ نبی اسلام فخر کرنے کے روزے ہے میری امت اتنی بڑی ہے تو ہمارے نبی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد زیادہ ہو ہمارا معاشرہ چاہتا ہے ہمارا کلچر چاہتا ہے کہ ہماری اولاد کم ہو ہمارے نبی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد زیادہ ہو آٹھ آٹھ سولہ کیوں نہیں <laughs> ہو سکتے دو سے وہ بھی آٹھ جی ہاں جی شیخ صاحب کا اعتراض ہونے آپ کے اوپر کہہ رہے ہیں دو سے صرف آٹھ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں چلیں جی اچھا جی اب شیخ صاحب نے ایک اور سوال اٹھایا ہے سوال یہ ہے دیکھیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں جی بعد میں کرنے چلے ٹھیک ہے شیخ صاحب چلیں جو رہ گیا ہے اس کو انشاءاللہ شاء کے بعد مکمل کریں گے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی دین کے مشائل سیکھنے کی توفیق پھر فرمائی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائی اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا وقت دینا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی مجلسیں ہمیں مزید قائم کرنے کی توفیق دے اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جمع فرمائے ان شاء اللہ اللہ انشاءاللہ ہماری جو <سلام> ابھی کشش ہوگی وہ اسد کی نماز کے بعد چار بجے ہوگی